فرق کیا ہے دین اور شریعت کا فرق پچھلے ابواب میں تم کو بتایا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں اور دین اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے اللہ کی کتابوں کو مانو اور تمام منمانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یعنی عبادت کے طریقے معاشرت کے اصول باہمی تعلقات اور معاملات کے قوانین حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے حدود وغیرہ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں میں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 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتے دار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات غور سے سنتے تھے ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حکم کرتے تھے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلان کام کرو اور فلان کام نہ کرو جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموش رہتے یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع فرما دیتے ان سب باتوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے یعنی ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں سے لوگوں نے سنی ان کو بعض نے حفظ و یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا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 اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور تحقیق کے بعد فقہ کو مرتب کیا ہے ان کے بارے احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے احکام معلوم کرنے میں دقت پیش نہیں آتی ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا تھا مگر رفتہ رفتہ چار فقہیں دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ جس کی ترتیب میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور ویسے ہی چند اور بڑے بڑے علما کا مشورہ بھی شامل تھا اسے فق حنفی کہا جاتا ہے دو امام مالک کی فقہ یہ فق مالکی کے نام سے مشہور ہے امام شافی کی فقہ یہ فقہ شافئی کہلاتی ہے امام احمد بن حنبل کی فقہ اس کو فقہ حمبل ہی کہتے ہیں یہ چاروں فقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سو برس کے اندر اندر مرتب ہو گئی۔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 چار مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جاتی ان کے علاوہ علماء کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فکر کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور احادیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے اور جو علم نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اطمینان ہو اس کی پیروی کریں یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اوپر کے چار گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں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 وہ تم سے نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہو بھوکے مرو اور ننگے پھرو نفس کشی کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالو اور دنیا میں راحت و آسائش کو اپنے اوپر حرام کر لو ہرگز نہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے اور خدا وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونق کرنا کیسے پسند کرے گا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 تیسرے بندوں کے حقوق چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے انہیں چار حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے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 رمضان میں مہینہ بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی کو گوارا کرتا ہے جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کم و بیش قربان کیے جاتے ہیں مثلا نماز ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں جہاد میں انسان محض اللہ کی خاطر جان لیتا اور جان دیتا ہے اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرف لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے مثلا نماز کو لو اللہ نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی گئی ہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو سفر میں ہو تو نماز قسر کر دو بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ لو پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں. سکون کے اوقات میں انسان چاہے تو پوری صورت الوقرا پڑھ لے مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے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 اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ اس سے خوش ہوں گے مگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھے رہو اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے پھر حج دیکھ لو اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زادے راہ رکھتے ہوں اور سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں پھر مزید اس میں آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو اور اگر راستے میں لڑائی ہو رہی ہو یا بد امنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہو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 ان کے مقابلے میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس لیے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذا سے محروم نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے وہ اس کو ننگا رہنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اللہ نے تیرے جسم کے لیے جو زینت یعنی لباس اتارا ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانک کر رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے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 وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل اللہ کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے نہ اس لیے کہ اس کو ضائع کر دے بندوں کے حقوق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 जिन मर्दों और औरतों को फितरतन एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना पड़ता है उनको एक दूसरे के लिए हराम कर दिया है मसला माँ और बेटा बाप और बेटी सौतेली बेटी और सौतीला बाप सौतीली माँ और सौतीला बेटा भाई और बहन दूध शरीक भाई बहन चचा और भतीजी फूपी और भतीजा मामू और भांजी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 اس کا نام شریعت میں سلا رحمی ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے رشتہ داروں سے بے وفائی کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے کوئی قرابت ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پر رشتہ داروں کے حق کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے چار وراثت کا قانون بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص کچھ مال چھوڑ کر مرے خواہ کم ہو یا زیادہ بہرحال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے رشتہ داروں کو تھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے بیٹا بیٹی بیوی شوہر ماں باپ بھائی بہن انسان کے سب سے زیادہ قریبی حقدار ہیں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 Yeah. <laughs>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 یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ ننگوں کو کپڑے پہناؤ بیکاروں کو کام پر لگانے میں مدد دو اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنے عیش و آرام میں نہ اڑا دو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 دستی ہی فنا کر دیتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی گئی ہے ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے کے کو کہنے یا مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے خود جھگڑا نکالنے سے بھی روکا گیا ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ صلح اور آشتی رکھیں اور ہمارے حقوق پر دست درازی نہ کریں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیشانے کی تعلیم دی گئی ہے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 اب ہم مختصراً چوتھی قسم کے حقوق بیان کریں گے اللہ نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کیے ہیں انسان اپنی قوت سے ان کو تابع کرتا ہے ان سے کام لیتا ہے ان سے فائدے اٹھاتا ہے بالاتر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے مگر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے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 مارنا جائز نہیں رکھتا جو حیوانات سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں ان کو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بےرحمی کے ساتھ مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے پرندوں کو خاموقہ قید کرنا